لا يا حبیب اللہ صلیم علی قیا نبی اللہ علی حاب قیا نور اللہ مدینہ کے سلطان رحمت سرورِ سروری زیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات سو مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی اور اللہ از وجل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں بلا شبہ میرا علم میرے وسال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ولی و و بارٹ وسلم یہ حدیث پاک جو ہے یہ جمع الجوامع لسیوتی حدیث نمبر ہے بائیس تین سو پچپن تو جو جمعے کے دن اور رات میں سو مرتبہ دروشری پڑھ لے اللہ تعالی اس کی ستر حاجت آخرت کی تیز دنیا کی پوری کرے گا اور بارگار رسالت میں فرشتہ اس کا پڑا ہوا درود یوں پیش کرے گا جیسے کسی کو گفٹ توفہ پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ اور میرے عقلی صلاحت اسلام کا علم مبارک آپ کے وصال کے بعد بھی حیات پاک جیسا ہے سبحان اللہ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ولی و و وبارک وسلم وہ خوفناک مقام جہاں کافروں کو منافقوں کو مشرکوں کو گناہ کو مجرموں کو نافرمانوں کو سزا دی جائے گی ایسی سزائیں کہ بندہ سن کر لرز جائے اس کا نام ہے جہنم اردو میں کہتے ہیں دوزخ اللہ کی پناہ اس دوزخ کے اندر درکات ہیں نیچے سے نیچے نیچے سے نیچے طبقات ہیں نیچے سے نیچے اور جتنی گہرائی زیادہ اتنا عذاب زیادہ جنت میں درا ہیں اونچے اونچے اونچے بلندیاں بلندیاں زیادہ راحتیں زیادہ جہنم کے اندر وادیاں بھی ہیں جہنم کے اندر کنویں بھی ہیں حضرت سینا تاؤس بن قیسان رحمت اللہ تعالی علیہ تاؤس کہتے ہیں عربی میں مور کو یہ حضرت بہت حسین تھے تو لوگ ان کو تاؤس کہا کرتے تھے یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے فرمایا خلیفہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس کے کنارے سے ایک چٹان چٹان کا مطلب ہے پہاڑ کا بہت بڑا پتھر ستر سال تک نیچے گرتی رہی یہاں تک کہ اس کی طے میں ٹہر گئی جانتے ہو جہنم کا وہ کنواں کن لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے خلیفہ سلیمان بن عبدل ملک نے کہا میں نہیں جانتا لیکن اللہ تعالی نے جن کے لیے بھی وہ جہنم کا کنواں تیار کیا ہے اس کے لیے بربادی ہے حضرت سیدنا تعوس بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے جہنم کا یہ کنواں اس کے لیے تیار کیا ہے جسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا لیکن اس نے غلط فیصلہ کیا یہ سن کر خلیفہ سلیمان بن عبدالملک رونے لگا خوف جہنم سے ہمیں بھی رونا چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. اللہ تبارک کا وتعلی کی پکڑ کو یاد کر کے اللہ تبارک کا وت علی نافرمانیوں کو یاد کر کے تنہائی کے گناہوں کو یاد کر کے دوستوں کے ساتھ جو مل کر گناہ کیے ان کو یاد کر کے ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے جہنم سے ڈرنا چاہیے اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر جہنم سے ڈرنے کا ارشاد فرمایا گیا ہے برحال یہ بزرگ کیسے تھے کہ خوف خدا دلا رہے ہیں خلیفہ وقت کو نکی کی دعوت دینی چاہیے جہاں موقع ملے تو وہ خلیفہ جہنم کا تذکرہ سن کے رونے لگا یہ جہنم کا کنواں جو اتنا گہرا ہے کہ ستر سال تک اس میں بہت بڑا پتھر پھینکا جائے تو جا کے نیچے پہنچے گا یہ ان کے لیے جسے جس فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا مگر اس نے غلط فیصلہ کیا اب فیصلہ کرنے کے لیے پنچ بنایا جاتا ہے حکم بنایا جاتا ہے کہیں جرگا لگایا جاتا ہے کہیں وہ خاندانی فیصلہ کرنے والے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں اور بھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں باپ بھی بچوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے فیصلہ کرنے کے مدنی پھول معلوم ہے فیصلہ کرنے والے کے حقوق کیا ہیں کاضی وہ کی اس کے حقوق کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کس کی بات کس طرح سنے کس کو فوکیت دے کس کو فوکیت نہ دے اور فوکیت تو نہیں دینی ہوتی دونوں کی باتیں سننی ہوتی ہیں بٹھانے کا انداز کیا ہو سننے کا انداز کیا ہو فیصلے کا انداز کیا ہو فیصلہ کس طرح کیا جائے یہ معلوم ہے تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ جس نے فیصلے میں انصاف نہیں کیا غلط فیصلہ کیا بڑے بوڑھے طلاق کے مسائل خود ہی حل کر لیتے ہیں کہ آئندہ نہیں کرنا استطف اللہ کے طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیصلہ کرنے کے مدنی پھول بہت ہی شاندار رسالہ ماشاءاللہ اللہ اس کو پڑھیں جو فیصلے کرتے ہیں جربوں میں فیصلے کرتے ہیں یا اپنی پارٹی کے بڑے ہیں یا اپنے مارکیٹ کے بڑے ہیں یا خاندان کے بڑے ہیں یا جہاں بھی بڑے ہیں دا اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری کاسٹ اور اس کو آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں آپ مکتبت المدینہ سے جی ہاں بہت پیارا رسالہ ہے جو فیصلہ کرتے ہیں نا وہ اس کو پڑھیں اور ڈریں کہ جو فیصلہ کرنے پر مقرر کیا بڑی آنر بنتی ہے بڑی ٹور بنتی ہے کہ ارے فیصلہ کریں گے حضرت بڑے بن گئے خاندان کے مارکیٹ کے بڑے بن گئے جرگے کے بڑے بن گئے مگر سنیں میرے اکالی سلا تو اسلام نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا گویا بغیر چھری کے ضبع کر دیا گیا اور یہ قاضی بننے سے انصاف کرنے والا یعنی منصف بنتے ہیں جو اور وہ انصاف کرے نہ کریں اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں چھری سے ضبط کر دینے میں جان آسانی سے نکلتی ہے اور جلد نکلتی جبکہ چھری مارنے میں جیسا گلا گھونٹ کر ڈبو کر جلا کر کھانا پانی بند کر کے جان بڑی مصیبت سے بہت دیر سے نکلتی ہے ایسا قاضی بدن میں موٹا ہو جاتا ہے مگر دین اس کا دین اس طرح برباد کر لیتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی پاتا ہے آخرت میں بھی بہت دراز اور بھی آپ نے ارشادات فرمائے اس میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں میرے اکاعلی سلا تو اسلام کس طرح فیصلہ کرتے تھے اور بزرگوں کا انداز کیا تھا فیصلہ کرنے کا خود امیر لے سنت کا کیا انداز ہوا کرتا ہے فیصلہ کرنے کا یہ بھی اس کے اندر لکھا بہت پیارا رسالہ ہے وہ کو بھی پڑھنا چاہیے ججز کو بھی پڑھنا چاہیے اب تو رشوتیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اپروچیز ہو جاتی ہیں مگر اللہ دیکھ رہا ہے اب جو فیصلہ نہ حق کرے وہ ڈرے کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کے اندر جہنمی کو عذاب دیا جائے گا اس کی گہرائی بہت زیادہ اتنی گہرائی ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر اس میں اگر گرایا جائے تو ستر سال میں اس کی طے میں پہنچے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اللہ کی پنا جہنم میں ایک وادی ہے غی اس میں ایک کنواں ہے اس کا نام ہے ہب ہب جہنم کی آگ بجنے پر آتی اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے تو جہنم کی آگ پھر بھونکنے لگتی ہے شولے ابھارنے لگتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا کلبتوں جب بجنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے اس کنویں میں کس کو داخل کیا جائے گا بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا رمضان میں نمازیں پڑھیں کہ آپ نماز فرض نہیں ہے مشکلاتی پھر رب یاد آتا ہے خوشی میں کا رب کو یاد نہیں کرنا چاہیے شادی میں نماز بھول جاتے ہیں مصروفیت میں نماز بھول جاتے ہیں؟ نہیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے یہ کنواں جس کی آگ اتنی زیادہ تیز ہے اس آگ کی جلن اور بھڑک اور تپیش اس قدر تیز ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی اس کو کھول دیا جاتا ہے بے نمازیوں کے لیے ہے زانیوں کے لیے ہے شرابیوں کے لیے ہے سوتخوروں کے لیے ہے ماں کو ایزا دینے والے کے لیے باپ کو ایزا دینے والے کے لیے اللہ کی پناہ اللہ کی پنا میرے آقا رحمت اللہ سعید المبلی گین سعید المرسلیم جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی جس سے ہب ہب کہا جاتا ہے اس کا نام ہب ہب ہے یہ حق ہے کہ اللہ عز و جل ہر اناد رکھنے والے جابر انسان کو اس میں ٹھہرائے گا اے بلال تم اس وادی کے رہائشی بننے والوں میں شامل ہونے سے بچتے رہنا اناد کیا ہے اب یہی پتہ نہیں اد رکھنے والا جابر انسان جہنم کی ہب ہب نامی وادی میں ڈالا جائے گا یہ میرے ہاتھ میں ہے باتنی بیماریوں کی معلومات چکن گونیا ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے کس طرح بچنا ہے ارے یہ تو سیکھ رہے ہیں سیکھیں بھائی اچھی بات ہے ہیپاٹائٹس کیوں ہوتا ہے کس طرح بچنا ہے تحفظ کس طرح کرنا ہے اچھی باتیں سیکھیں بخار کیوں ہوتا ہے سر میں درد کیوں ہوتا ہے ظاہری امراض سے ڈرتے پریشان ہوتے ہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کی تدابیر اختیار کرتے ہیں ارے باتمی بیماریوں کے بارے میں بھی تو سیکھیں نا یہ کیوں ہوتی ہیں اس سے بچنا کیا ہے اس کے عذابات کیا ہیں یہ بھی چاند میں لے جانے والے کام ہیں تو اناد حق استقفر اللہ حق سے اناد کرنا یعنی ہٹ درمی دینی بات حق بات معلوم ہونے کے باوجود اس پر ڈٹ جانا سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا شیطان نے اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر وہ جانتا تھا حق ہے مگر پھر بھی وہ ڈٹا رہا اللہ کی پنا اللہ کی پنا تو میرے اکالی سلاح تو اسلام نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی وہ دو دیکھیں گے دونوں آنکھیں دیکھیں گی کان ہوں گے وہ کان سنیں گے ایک زبان ہوگی جس سے کلام کرے گی وہ کہے گی میں تین طرح کے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں سرکش ہٹ دھرم جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملائے اور تصویریں بنانے والوں پر حکب دینی بات جان لی پھر بھی ہٹ درمی کی بنا پر مخالفت یہ حرام پھیلے اور برا ہے اور آخرت میں اللہ کی پناہ جہنم کا عذاب حقدار ہے ہب ہب کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو رب کی رضا کا باعث بنتے ہیں جو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں اللہ آزاد کر دے میں فر مانگتا ہوں میں فر میں میدا من منار او جرنی من مینار او جرنی من منار آمین آمین آمین بجاہ ہندی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم